قتبہ علیکم القتال اور اللہ نے ضروری قرار دیا ہے تم پہ جہاد کا کرنا اب یہاں دیکھیے کتبہ کلف پھر آ گیا نا یہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے تو کتبہ کلف جہاں آیا ہے اس کا مطلب ہے فرض ہے تمہارے لیے قتال کا کرنا جہاد کا کرنا اختلاف اور بحث اس پہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں پر کس طرح جہاد کا کرنا فرض ہے فکہ کہتے ہیں حنفی فکاہا کہ جب ایک جماعت اپنے آپ کو لڑائی کے لیے مستقل طور پر وقف کر دے جسے فوج ہے تو پھر یہ فرض رعایا سے اٹھ جاتا ہے باقی لوگ جہاد میں نہیں جائیں گے وہ جو ایک گروپ اپنے آپ کو الگ کر چکا ہے ان کے ذمے ہیں کیونکہ جہاد فرض کفایا ہے. جیسے جنازہ فرض کفایا ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی پڑھ دیتے ہیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے اسی طرح جہاد کا فریضہ جب انہوں نے ادا کیا یا وہ لڑائی کے لیے گئے تو سب کی طرف سے ہو گئے ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ کافروں کی فوج کسی شہر میں آ جائے داخل ہو جائے اور وہاں پر قتل عام شروع ہو جائے تو وہ ایسا موقع ہے کہ کسی کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اس صورت میں ان کافروں کا قتل کیا جائے کیونکہ وہ حربی ہیں اترے اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو قتل کریں تو عام آبادیوں میں عام شہروں میں آ کر اگر وہ قتل و غارت گری شروع کر دیں تو پھر جس کا بھی جتنا بس چلے بس وہ کر سکتا ہے وہ اس صورت کو چھوڑ کے عام حالات میں فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑے عام مسلمانوں کو اللہ نے اس کے لیے نہیں رکھا یہ ڈویژن آف ورک جو ہے کاموں کی تقسیم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو گئی اگر ایسے نہ ہوتا اور ہر آدمی پہ ہر چیز فرض قرار دیتے تو اسلامی معاشرہ تشکیلی نہ پات اسی وجہ سے حضرت وکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ جہاد کے لئے نکلیں تو سب لوگوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا کہ جہاد پہ جاؤں تو لوگوں نے کہا یہ کسی کی نہیں مانیں گے اور سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کوئی بات کرے تو لوگوں نے استعلی علی رضی اللہ عنہ سے جا کے کہا تو ہز وکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے وہ تو یہ سوار ہو چکے تھے گھوڑے پہ اور پہلی رضی اللہ عنہ نے کہا میرم آپ جہاد کے لیے نہ جائیں اور آپ مدینہ منورہ میں ہی رہیں اور اگر آپ چلے جائیں گے تو یہ باقی کام کون کرے گا اور انشاءاللہ کہ اللہ لوگ فتح ہی کی خبر لے کے آئیں گے تو اس پہ وکر رضی اللہ عنہ رکے اور ایک وہ موقع آیا جب اس عمر رضی اللہ عنہ ایران کی جنگ کی قیادت خود کرنا چاہتے تھے اس عمر رضی اللہ عنہ کو ایران سے بہت وحشت ایک مرتبہ فرمایا کاش ان کے اور ہمارے درمیان آگ کا سمندر ہوتا اور نہ ہم اس کو عبور کر سکتے نہ یہ کر سکتے اور فرماتے مجھے زمین سے فتنوں کی بو آتی ہے مجھے اس زمین سے لگتا ہے کہ یہاں سے شر اٹھے گا تو جب ایران کی فتح اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ضروری ہے تو اس عمر رضی اللہ عنہ کا میں خود چاہوں گا تو حزب علی رضی اللہ نے اس موقع پہ بھی بڑے اچھے الفاظ ان کے لیے کہے انہوں نے کہا آپ ہم میں ایسے ہی ہیں جیسے کیل ہوتی ہے جو چکی کے درمیان میں ہوتی ہے اور اگر کیل اکھڑ جائے گی تو ساری چکی برباد ہو جائے گی تو آپ اگر چلے جائیں گے خلافت ختم ہو گئی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اس لیے آپ مدینہ منورہ میں رہیے باقی لوگ کس پن کے لیے ہیں یہ کام آئیں گے تو اس لیے جہاد فرض ہے جب ایک جماعت کر رہی ہے دوسروں کا فرض اتر گیا اسی طرح ایک جماعت کا علم حاصل کرنا فرض اگر وہ نہ رہیں تو سارا معاشرہ ہی ختم ہو جائے تو وہ جب علم حاصل کر رہے ہیں تو ہر ایک کے لیے یہ فرض تھوڑا ہی ہے کہ وہ بالکل آخر تک فتوے تک علم حاصل کرے اور ساری کتابیں پڑھے بس اس کے لیے اتنا کافی ہے جس جن مسائل کا علم اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ کافی ہے بس شریعت نے اس کو مقلف نہیں کیا کہ ہر آدمی مفتی ہو جائے اور ہر آدمی مجاہدی ہو جائے اور ہر آدمی تجارتی کرنے لگ جائے بلکہ ڈوین اپ پر ہے معاشرے اسی طرح تشکیل پاتیں اسی اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے مسلمانوں کو سائنٹسٹ ہیں ان کی بھی ضرورت ہے مسلمانوں کو ایسے لوگ بھی چاہیے جو کمپیوٹر میں ماہروں جتنا جتنا زمانے کی وسعت اور ضروریات بڑھتی چلی جائیں گی ہر فیلڈ میں مسلمان لوگ چاہیے جو کام کریں تو جو جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہے اس کو اس کے مطابق دین کی تعلیم تبدیق یہ چیزیں پہنچانی چاہیے اور اس پہ یہ زور دینا کہ اپنا کام چھوڑ دو اور اب آ کے فتوے کا کام کرنے لگو غلط بات اس کو اس کا کام کرنے دیجئے ڈاکٹر ہے اپنی نیت اس کے درست رکھنی ہے دوائیوں میں حلال حرام کی تمیز رکھنی ہے مریض سے کیسے پیش آنا ہے میڈیکل میں کیا کیا چیزیں ہیں اسلام کے مطابق بس یہ تعلیم کافی یہ تھوڑا ہے کہ اس کو کہنا ہے کہ نہیں تمہیں بس ایسا کورس کرنا چاہیے کہ تم مفتی ہو جاؤ یہ باتیں درست نہیں ہیں لوگوں کے فیلڈز ہیں لوگوں کی معاش ہے جس سے وہ وابستہ ہیں انہیں وہیں رہنے دینا چاہیے اسی طرح ترقی ہوتی تو یہاں پر شادی فرمایا کتب علی کم تمہارے ذمہ ضروری قرار دیا گیا کہ تم جہاد کرو وہ کر اللہ اور یہ تمہیں ناگوار گزرے گا تم اس سے پریشان ہو گئے کرہ اللہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے ظاہر ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈالنا اور اس کے بعد ایسی چیزیں تو انسان کو تب ناگوار گزرتا ہے پاسا ان تک اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ ہوا خیر اور وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہو بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے یہ کوئی کلیہ قاعدہ نہیں مگر بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے مگر فرمایا وہ تمہارے لیے اچھی ہے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو دوا کی تلخی کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیسے اسے پیے گا لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور یہ چیز اچھی ہو جتنی ناگوار چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں اس آیت کا مراقبہ بڑا اچھا لگتا ہے مثلا آپ میڈیسن نہیں کھاتے اور کسی نے کہا کہ یہ پانچ گولیاں کھانی ہے ضروری تو آدمی سوچ لیتا ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو بری بر برا سمجھتے ہو ناگوار گزرتا ہو مگر یہ کہ اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہو چلو کھا لیتے ہیں اسی طرح اور حالات آتے ہیں کہ انسان ناگوار چیزوں کو گوارا کرتا ہی ہے وہ آسان تو ہبو اور شا فرمایا ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو وہ ہوا شرط اور وہ چیز تمہارے لیے شر کی چیز ہو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کو پسند کرتا ہے تب جی چاہتا ہے کہ اس چیز کو کھائے یا یہ کپڑا پہنے اور اللہ نے کہا وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا یہ ایسے ہی ہے جسے طبیب بنا کرتے ہیں شوگر ہو جائے اور جی چاہتا ہے کہ پیپسی پیئیں سخت گرمی ہیں اور ٹھنڈک حاصل ہوگی یا کولڈ ڈرنکس پیئیں یا کوئی چیز اور اللہ نے منع کر دیا کہ دیکھو وہ چیز نہیں کھانی جس سے تمہاری صحت کو نقصان پہنچے کیونکہ تمہاری اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ چیز تو کھانی نہیں کھانسی شروع ہو جائے گی اور بچہ بیمار پڑ جائے اور بہت سی ایسی چیزیں تو ارشاد فرمایا کہ تم ممکن ہے کسی چیز کو پسند کرتے ہو وہ بشر الم اور وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہ ہو واللہ اللہ اللہ تعالی جانتا ہے وان لا لالمون اور تم نہیں جانتے کیسی حکمت کی بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے حقیقی نفع اور نقصان کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اپنی عقل کو معیار نہ بنا لیا کرو جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ کرو جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے باز آ جاؤ کیونکہ تم اپنے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھتے ہم سمجھتے جہاد کا حکم دیا ہے یہ کرو ممکن ہے تمہیں ناگوار گزرے مگر کرنا تو ہے تو دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے اپنی طبیعت اور ایک ہے عقل تو اپنے طبی امور جو ہیں ان کو انسان عقل کے اعتبار سے سوچے تو طبیعت پر عقل کا غلبہ ہو جاتا ہے مثلا طبیعت کہاں چاہتی ہے کہ نیند چھوڑے اور صبح صبح اٹھ کے وضو کریں اور نماز پڑھیں مگر عقل میں بات آ جاتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ میرے لیے ضروری ہے تو اپنی طبیعت کے تقاضے کو دبا دے طبیعت کی بات کو ختم کرے اور یہی سوچے کہ اللہ نے کہا ممکن ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور اللہ نے فرمایا اور وہ تمہارے لیے اچھی ہے سورہ نسا میں اس سے واضح طور پر فرمایا ہے کہ بیا جو اللہ حفیح خیرن کثیرہ اور اللہ نے کثرت سے اس میں خیر رکھی ہو بہت زیادہ خیر اس میں خدا نے رکھی ہو اور تم ممکن ہے کہ اس چیز سے اپنی جان چھڑا رہے اور کبھی کبھی انسان کو برسوں کے بعد خیال آتا ہے کہ وہ جو کام اس وقت کیا تھا اس میں اللہ نے خیر ہی رکھی تھی اس وقت میں گھبرا رہا تھا اور وہ جو چیز چھوڑ دی تھی یا خدا نے چھڑا دی تھی اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا میں تو چاہتا تھا اس وقت کے یہ چیز مل جائے اللہ نے مہربانی کی اس چیز سے مجھے بچا لیا اس لیے آخری بات ارشاد فرمائی ہے کہ ولہ عالم و انتم لا لاتالم اللہ کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں